الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على سيدنا الرسول وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 89 ان المستشار مطممن ان المستشار مؤتمنم. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں نہیں بلکہ حضرت یعلا کی حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المست مفت منہ ان نلمست ان آپ جانتے ہیں حروف مشب الفیل المستار المستار استشارہ استشار پاب استشار استشار استفعال ہے مستشار اس میں مفول کا سیرہ ہے مانا جس سے مشورہ طلب کیا جائے مستشار جس سے مشورہ طلب کیا جائے مکتمن رائے لی جائے مت تمن یہ بھی اس میں کا سرا ہے اتمانا یک تم محمود کا باب ہے ای تمانا یک مانا کسی کے پاس امانت رکھنا تو مختمن اس میں مفہول کا سیغا ہوا تو مانا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں امین تو ہم آسانی کے لیے مختم کا معنی کر سکتے ہیں امین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المستار متمن بے شک جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے اس کے حوالے سے کئی ساری باتیں آپ المجار سبل کے تحت بھی سن چکے ہیں لیکن یہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی تھے انہوں نے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں رض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی خادم چاہیے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس نہیں ہے جب کبھی کوئی قیدی وغیرہ آ جائیں تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیدی آ چکے ہیں تو تم میرے پاس آ جانا اور مجھے یاد دلا دینا تو میں تمہیں ایک خادم دے دوں گا تو جب معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خوش قیدی آئے ہیں تو وہ صحاب تشریف لائے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تو اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ مجھے کوئی خادم نعیت فرما دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو تو آپ علیہ السلاط والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا ان المستار مکتمن کا اچھا میں منتخب کر لوں تمہارے لیے میں تمہارے لیے چن لوں جی ہاں تو پھر فرمایا ان نل مستشار کہ بے شک جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ کیا ہے امانت دار ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے تو آپ علیہ السلاط والسلام نے پھر ایک ہان کو عنایت فرمایا تھا تو اس موقع پر آپ علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حوالے سے رائے چاہیے ہو تو ہم کس سے رائے لیں کیا ہر ایرے سے ہم رائے لے لیں کبھی تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے ہمارا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے ہم اس کو شہر کے سب سے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں ہم کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر پر اعتماد کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں اسی طرح دنیا میں دیگر معاملات کے اندر دیکھا جائے اگر ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کسی اچھی مارکیٹ سے جا کر اس چیز کو لے لیں اور ہم کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کا سفر بھی کرتے ہیں اپنی اشیا خریدنے کے لیے لیکن لے دے جب ہماری بات دین کی آ جاتی ہے تو ہم ہر کسی پر اعتماد کر لیتے ہیں ہر کسی سے دین کی بات پوچھ لیتے ہیں دین کے بارے میں ہم یہ ذہن ہی نہیں رکھتے کہ بھائی کسی دین دار آدمی سے جس کو اس کے بارے میں علم ہو ہم اس سے پوچھیں جو حالات مسائل پوچھ لیے جاتے ہیں اور وہ ماشاء اللہ جس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ واہ مجھ سے تو بات پوچھی گئی ہے تو وہ اپنی طرف سے جھوٹے قسم کا جواب گڑکے دے دیتے ہیں اور یہ جو غیر دین ہوتا ہے اس کو دین بنا لیا جاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ مشورہ کس سے طلب کرنا ہے اس حدیث کے دو پہلو ہوں گے کہ پہلی بات یہ کہ مشورہ کس سے طلب کیا جائے کس سے رائے لی جائے کس سے مشورہ کیا جائے ایک اور دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ جس سے اگر طلب کیا جائے تو اس کا حق کیا ہے تو پہلی بات یہ کہ اگر ہم کہیں پر کسی کی رائے کی ضرورت پڑے کسی کے ساتھ مشورے کی ضرورت پڑے ہم ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں حدیث کی روشنی میں کہ جو امین سب سے پہلا وطب اس میں کیا ہو امین ہو کہ وہ امانند دار وہ امین بن کر فیصلہ کرے کہ واقعات جو یہ میں رائے دے رہا ہوں میری عقل کے مطابق میری سمجھ کے مطابق تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر وہ امانت دار نہیں ہے وہ امین نہیں ہے تو وہ مشورہ دینے میں اس کی بہتری نہیں ہے پاس دفعہ امور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس وقت محبت کا تقاضا امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو وہ چیز لا کر دے اور اس کے مطابق اس کو کہہ دے کہ ہاں یہ کام تمہارے لیے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان اگر اپنی رائے لے رہا ہے کسی سے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا تو انسان کی محبت کا انسان کی امانت کا تقاضا ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کام سے منع کر دے مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے وہ آپ سے ضد کرتا ہے کہ مجھے پلا چیز لا کر دے دیں کوئی بک کا کہتا ہے مجھے بک لا کر دے دیں کوئی اور کھانے کی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے اس کے لیے تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی فرمائش پوری کریں اگر آپ کے پاس رقم نہ بھی ہوئی تو یقین جانیں ماں کی ممتا اس بات پر آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس چیز کو لا کر دیں اس کو آپ اس کی خواہش کو پورا کریں لیکن یہی خواہش کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ماننی پڑتی مثال کے طور پر آپ کے بچے کو بہت تیز بخار ہے بہت تیز بخار ہے اور نزلہ ہے وغیرہ وغیرہ اس وقت بچہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آئس کریم لا دے دیں مجھے بڑی پسند ہے ٹھیک ہے آپ کا بچہ ہے آپ کو سے بہت زیادہ محبت ہے وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے آئس کریم لا کر دیں لیکن آپ کی محبت کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے کبھی بھی لا کر نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ اس وقت آپ کے لیے اس کی جان عزیز ہے اور وہ اس کو اس وقت بخار ہے نزلہ ہے اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے تو آپ کی محبت کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی خواہش کو پورا نہ کریں یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے لیکن اگر کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کی خواہش کو پورا کریں گے یہ پورا کرنا بھی چاہیے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی ہمیں کہیں پر کسی رائے کی ضرورت ہو تو ہم سب سے پہلے انتخاب کس کا کریں کہ بھئی ہم کس سے رائے لیں تو کسی ایسے شخص سے رائے لیں جو آپ کے مطابق آپ کی سمجھ کے مطابق وہ امانت دار دا. آپ اس پر کامل بھروسہ ہو کہ آپ اس سے جب بات پوچھیں گے جب اس سے آپ رائے لیں گے تو یقیناً وہ آپ کو تلاش کے بعد اپنی سمجھ کے مطابق وہ آپ کو ایسی رائے بتائے گا ایسا مشورہ دے گا کہ جس پر چل کر آپ کو ناکامی بظاہر نہیں ہوگی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کی سمجھ کے مطابق نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو کسی پر ایسا اعتماد ہے آپ سمجھتے ہیں کس حوالے سے مشورہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس حوالے سے جس شعبے سے متعلقہ لوگ ہوں گے آپ کا اگر شعبے سے متعلقہ کوئی معاملہ ہے تو آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کریں گے طب کے حوالے سے تو آپ ڈاکٹروں سے مشورہ کریں گے دین کے حوالے سے تو آپ علما سے مشاہد سے رابطہ کریں گے ان سے رائے لیں گے وغیرہ وغیرہ ہر شعبہ زندگی سے اس میں جو ماہر لوگ ہیں آپ ان سے رائے طلب کریں گے اس میں آپ آمانت دار دیکھیے یہ تو ہے یہ والا پہلو کہ جب ہمیں کسی سے رائے چاہیے ہو تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک امین شخص کا انتخاب کریں گے اس سے اپنی رائے اپنے حوالے سے اپنے معاملے کے حوالے سے اس سے رائے لیں گے دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی سے رائے لی جائے تو وہ کیا کرے ابھی تک تو یہ بات یہ تھی کہ ہم رائے لیں تو کس سے لیں دوسرا پہلو شدیش کا یہ ہے کہ اگر کسی سے رائے لے لی جائے تو وہ کیا کرے اب سب سے پہلے وہ خود امین بن جائے خود اپنے آپ کو امانت دار سمجھے زد کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر کینہ اور بغض کی بنیاد پر اس کو ایسا مشورہ نہ دے کہ جس میں اس کا نقصان ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھ فیر دشمن کی خوشی پر کبھی دشمن کی مصیبت پر مت خوشی مناؤ کبھی کسی کے برے حالات پر مت ہنسو خوشی مت مناؤ اللہ کی ذات اس پر قادر ہے کہ اسے اس سے نجات دے دے تو تجھے اس میں مبتلا کر دے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات کے اندر بدلے اتارنے کے لیے لوگوں کو برے مشورے دیتے ہیں سامنے والا رائے پوچھ رہا ہوتا ہے امین سمجھ کر کہ یار یہ بندہ مجھے اچھی رائے دے گا اور وہ ظالم ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس کو یہیں سارا نقصان دینا ہے سارا نقصان میں اس کو یہیں پہنچانا ہے کسی نے گاڑی خریدنی ہے وہ اگر پوچھے گا کہ کیا میں یہ گاڑی لے لوں سامنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہزاروں لکس ہیں لیکن پھر بھی کہ ہاں ہاں آپ کے لیے بہتر بہت بہتر ہے بہت بیسٹ ہے لے لیں آپ اب وہ جب لے لے گا آئے دن وہ گاڑی کو لے کر بیٹھے رہے گا چوبیس گھنٹے ورک شاپ سے باہر ہی نہیں آئے گی تو ہم کبھی کبھی دنیاوی معاملات کے اندر اپنے غصے کا اظہار اپنے حسد کینا کا اظہار بغض کا اظہار ہم ہاں اس طرح کی باتوں میں آ کر کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی بھلا کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے ہم ہر ایک ہم جس معاشرے کی پیداوار ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں بھری جا چکی ہیں ہم ہر شخص کا برا چاہتے ہیں ہر شخص کو آپ اٹھا کر دیکھیں وہ حسد سے بھرا ہوا ہے کینے سے بھرا ہوا ہے بوجھ سے بھرا ہوا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نکل جائے اپنے لیے اگر چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے لیکن دوسرے کو دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوتی اس لیے ان من سوچوں سے ان نیگیٹو سوچوں سے باہر آ جائیے اچھا سوچیں اچھا بولیں یہ تو آج اچھا تو اس لیے اچھی بات کریں اور کسی کو اگر مشورہ دینا ہے تو بھی اچھا مشورہ دیں اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی اچھا مشورہ ملے گا یقین جانے جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی برا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے زندگی میں کہ بہت سارے لوگ جب خود اچھے ہوتے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو بہت برے برے لوگ بھی ان کے بارے میں اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہے کہ جن سے یہ توقع ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ کبھی اچھا فیصلہ کریں گے توقع ہی نہیں ہوتی کہ یہ اچھا فیصلہ بھی کر دے گا لیکن وہ کسی شخص کے بارے میں ایسا فیصلہ کر دیتے کہ لوگ سارے کے سارے ہکے پکے رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اور اس نے ایسا فیصلہ کر دیا یقینا یہ دوسرے بندے کا کمال ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا ہوتا اس لیے اب اس کے ساتھ بھی برا نہیں ہوتا اس لیے کہتے نا کہ انسان خود اچھا ہو تو سارے اچھے ہو جاتے ہیں انسان کو خود برا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی برا نہیں ہوتا خود ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ہم اگر وہ ہمارے ساتھ برا کرے گا ایک بار ہم پھر بھی اس کو اچھائی سے بدلا دیں گے اچھائی سے جواب دیں گے وہ دوسری بار بھی اگر برائی کرے گا ہم پھر اچھائی سے بدلا دیں گے اچھائی سے جواب دیں گے یقین جانے تیسری بار وہ خود بہت شرمسار ہو جائے گا میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے خیر الابری اگر تم نے کسی کو بدلہ دینا بھی ہے تو اس حد تک بدلہ دو جتنا اس کا بدلہ بنتا ہے فہقی ماں ما تم بھی انصور تم لیکن اگر تم رک جاؤ بدلہ نہ لو لہو خیر الر ہے اس لیے بہت سارے معاملات کے اندر ایک دم نتیجے پر دشمنی پر مت اتر آیا کرے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب انسان بہت تنگ ہو جائے دنیا ہے کوئی کسی کا اچھا نہیں چاہتا لوگ برا ہی چاہتے ہیں لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ فلاں میرا برا چاہتا ہے آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے آپ کو کوئی دوسرا آ کر بتاتا ہے تو آپ جذباتی نہ ہو جائیں آپ اس کے بارے میں کوئی برا فیصلہ نہ فرمائیں بلکہ آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں آپ کیا کریں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ہائے ہائے امی جان پر جب تومت لگی ہے تو خود حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مکہ کے سرمایہ کار تھے کئی سارے لوگوں کے گھروں کے چولہے حضرت بکر صدیق کا تاون سے چلا کرتے تھے تو جس وقت اتو بکر صدیق کو بعض لوگوں کے بارے میں علم ہوا کہ ان لوگوں نے بھی میری بیٹی پر تانا زنی کی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسا با... کہا ہے اتو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا کیا کہا کہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم کس لیے کر رہے تھے تعاون کہ لوگوں کے لیے کر رہے تھے یا اللہ کے لیے کر رہے تھے اگر تو لوگوں کے لیے کر رہے تھے تو ٹھیک ہے رک جاؤ اگر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو جاری رکھنا چاہیے اور قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ ملتا ہے اور کئی سارے مفصرین ان آیات کا پس منظر یہی بتاتے ہیں یا تو ابو بکر صدیق رضی رہی اللہ عنہ کے بارے میں اور ان کی تعریف میں یہ بات نازل رہی اللہ یہ غالب صورت اللہ کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فط البکر سزی علی اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی ہے وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نال تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وزيرك الأعلى والسوفيان والطبرها هم كبير كبير دنیاوی معاملات کے اندر اتنے مخمور ہو کر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر چھوڑ دیں اللہ یقیناً بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ دنیا مقافات عمل کی جگہ ہے اور یہاں پر کئی سارے بدلے اتر جاتے ہیں کوئی قسم کسی ساتھ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور ظلم کر جاتا ہے کوئی کسی کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور برا کر جاتا ہے لیکن آپ بعد آ جائیں آپ رک جائیں آپ کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں اس لیے ہمیشہ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اگر کسی سے رائے لینی ہے تو کسی اچھے کا انتخاب کریں اور اگر آپ سے کوئی رائے لیتا ہے تو آپ وہ رائے دیں جو آپ کے من میں سب سے اچھی رائے ہو آپ اس پر سوچیں اور وہ فکر کریں آپ اس سے وقت لے لیں کہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی اچھی بات نہیں آ رہی میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا یا سوچ کر بتاؤں گی کہ اچھی بات کیا ہے بعض لوگ اپنے وقافت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بڑا مشورہ دے دیتے جیسے ہوتے ہیں نا بعض دونوں مال مارکیٹ میں بیچنے والے دکاندار بڑی تعریفیں کر دیتے ہیں کہ یہ مال اچھا ہے آپ خرید لیں تو دوسرے کا برا چاہتے ہیں نا اگر اچھا چاہتے تو ایسا کیوں کرتے اور بعض دفعہ بہت لوگ اچھا چاہنے والے ہوتے ہیں یہ ہماری یہ میں صرف الفاظ دہرا رہا ہوں ورنہ اگر میں معاشرے کی گہرائی میں جاؤں تو یقین جانے کہ یہی کچھ ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر رشتوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے اپنے عزیز رشتے ہیں اور کوئی بہت دفعہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا تو اگر لڑکے کے اندر اتنے زیادہ کمالات نہیں ہوں گے لڑکی زیادہ باکمال ہوگی تو کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آ کر لڑکے کے ایسے ایسی صفات بیان کرے گا کہ اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی صرف کس لیے کیوں کہ لڑکا اس کا عزیز اور رشتہ دار ہوگا یا اسی طرح بالکل اس کی ضد میں سوچ لیں اور زندگی کے اور برمار مسائل ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کا برا چاہتے ہیں اور اپنی کیا کہتے ہیں اپنا الیدا کرتے ہیں اپنی اچھائی دیکھتے ہیں اور اپنی اچھائی دیکھنے دیکھنے میں ہم دوسروں کے ساتھ برا کر جاتے ہیں اس لیے کیا ہونا چاہیے ہم خود اپنے آپ کو برے راستے سے بچائیں اور کسی اور کو بھی برے راستے پر نہ ڈالیں اگر تو آپ بچا سکتے ہیں تو بچائیے لیکن کم از کم اس کو برے راستے پر مت ڈالیں اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ وہ مشورہ دیں جو یقیناً آپ دل سے آپ کی دعا ہو اور آپ اپنے دل سے یہ سمجھیں کہ یقیناً اس کے لیے بہتر مشورہ ہے تو آپ اسے وہ مشورہ دیں جو اس کے لیے یقیناً بہتر ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں ان المستار کہ بے شک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے اور یقین جانے اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے لہذا جو اگر بہتر رائے نہیں دیتا بہتر مشورہ نہیں دیتا تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان سے بھی خالی ہے حدیث کے مطابق اگرچہ میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کافر ہو گیا بلکہ کمالی ایمان کی نفی ہے تو معلوم ہوا کہ جو شخص دوسرے کو اچھا مشورہ نہیں دیتا وہ کامل مومن کبھی بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں اس لیے مومن ہونے کا ثبوت دیا جائے کوئی بچہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے آپ کی پڑوسن ہے آپ کی سہیلی ہے آپ کی دشمن ہے آپ سے اگر رائے طلب کرتی ہے تو آپ وہ اس کو رائے دیں جو آپ کے من میں سب سے بہترین رائے ہو اگر آپ ایسا کسی کا کریں گے تو یقیناً جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا آپ کو بھی لوگ اچھی رائے دیں گے آپ کو بھی اچھے اچھے مشورے ملیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کو خود بہت آپ کو اچھی رائے دیں گے کہ آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں لہٰذا آپ ان حالات کا سامنا ایسے ایسے کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے بھرے سی امداد ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بندہ کی سے پوچھتا بھی نہیں لوگ خود بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں جس نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہوتا ہے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور برائی ہی بھی کبھی ضائع نہیں جاتی اس لیے ہم اچھا کرنے والے بن جائیں برا کرنے والے نہ بنے اپنے بدلے پر مت اترائیں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے بھی کر دیا کریں بدلے پر مت اترا کرے لیکن جب دوسرے کا معاملہ ہو تو پورا پورا ادا کرنے والے بن جائیں اس کے حق میں کوئی حق تلفی نہ ہو تو انل المست مت اچھا اس راہ کے سدیث کے راوی حضرت ابو ہو ریر ہے میں نے آپ کو یعلا بتایا وہ اس کے نہیں ہے حضرت ابو ہو رہا ہے رابطے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المتمن بے شک جس آدمی سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے وہ امانت دار ہے اس لیے جب کبھی جس سے مشورہ لیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ بہترین مشورہ دے جو اس کی رائے میں سب سے حق بات ہو سچ بات ہو صحیح بات ہو اس کے حوالے سے دوسرے کو وہ مشورہ دے جو سب سے بہترین رائے ہو اور اگر کسی نے کسی سے مشورہ لینا ہے تو وہ اگر مشورہ لے تو ایسے شخص سے لے کہ جو اس قابل ہو کو اس سے مشورہ دیا جائے یعنی وہ امین ہو امانت دار ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اگر ہم مشورہ دیں کسی کو تو بہترین مشورہ دینے والا بنا دے اگر ہم رائے لیں کسی سے تو ایسے لوگوں سے رائے لڑنے کی تحفیل دے جو اہل امانت ہوں امین ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی خیر و عافیت سے رکھیں سب کو حص و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائیں اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے بھی آپ سب کے بھی حامی ناصر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ